بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا ولا أنفسهم لا تثنتوا من الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنسفرون صدق الله مولانا ہر قسم کی حمد و صنعت تاریخ تنجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحت لا شریق نائق ہے کہ جس نے کسی موقع سے بھی سا دل نہیں تو کن بھی نافرمانی کر بیٹھے ہوئیے وہکام دی, دی خلاف ورزی انتہا تک پہنچ چکی ہوئے اونے انہیں سانوس نہیں کی تھا. اے اس اللہ دی سب تو بڑی خوبی سب تو بڑی خصوصیت سب تو بڑا کمال ہے کہ بارگاہ با اندر کوئی شخص کسی بھی حالت اندر آ جائے آ کے جھک جائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اقبال جرم کر لے لو تو معافی دے دریا بہا دیا ہے وہ اللہ جل شاہ اور خوب جان والے اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے والے شخص کو اس طرح پاک کے صاف کر دیندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الذنب کم لا ذنب بلا تعبا کرا بندہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح انہیں وہ گناہ کیتا ہی نہیں دی. تحبہ کی کچھ بنیادی شرط ہیں اگر ان ملبوز خاطر رکھا جائے کہ پھر اللہ کی معافی اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے قرآن اللہ کی آخری کتاب جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے یہ پہلے ساریا امت ساری کتابوں کا نچوڑ جو جو کچھ ان امتوں حکم دیتے گئے انہ نے عمل کیتا یا وہی خلاف ورزی کی اللہ نے او سارے واقعات قرآن دے ذریعے پہنچا دیتے اچھے کام اندر انہوں کا کٹبو کریے انہوں دے پیچھے لگیے اور جڑیا گلتی انہوں کو سرد ہوئی نے ابھی انہوں تو بچ سکیے اس قرآن اندر اللہ نے بڑے بڑے پیغامات پہ جمت محمد آواز پہ آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک جاری ہے اس واسطے یہ کتاب بھی اللہ دی آخری کتاب ہے یہ تو بعد کوئی ہور کتاب کوئی صحیفہ کوئی ایسا اللہ دی طرف حکم نہیں آنے والا ایمان لیاؤ گے بس ہی آخری صحیفہ ہے آخری کتاب ہے یہاں لے آؤ یہ من رہا یہ آئے پیغامات دو بڑیا بڑیا قسم ہیں ایک تو ہیں مبشرات خوشخبریاں بشارت اور دوسری قسم پیغامات کی ہے اللہ کی طرفوں عذاب کی وعید اللہ کی سزا کا دوسرا پہلو لیکن قرآن مجید اندر بھی فرمایا حدیث قدسی بھی ہے اللہ دی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب آ گئی ان نرحمتی سابقت غازہ بھی اللہ فرما دے نے میرا غصہ بھی بڑا ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتنوں اے دست دیو کہ میرا غصہ بھی بہت زیادہ ہے اِنَّ بَكْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد اے فرما دیو کہ میرے رب دی پکڑ اور گریفت بڑی سخت ہے اِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب میری سزا بڑی دکھ دین والی سزا ہے لیکن اے باوجود۔ فرمایا انمتی سادا خت ز میری رحمت میرے غصے گا لے بال رحمت نے غصے نک لیا لیکن اصل اپنے آپ رحمت دے مستحق تے بنائیے توبہ تو بنیادی طور پہ تین شرطان نے قرآن و سنت کی روشنی سب تو پہلی شرط سے یہ ہے کہ اپنے آمالے بد سے اپنی غلطیاں سے اپنیاں کوتا انسان نو اس قدر شرمندگی کا احساس پیدا ہو جائے انی ندامت دلو دماغ سے چھا جائے کہ یہ سمجھے کہ بس میں ہوں اپنے رب کے عذاب اندر مبتلا ہوا کہ ہوا اتنا ڈر اور خوف خوفداری ہو جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس طرح دیتی ہے فرمایا مومن جس ویل کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ دی کوئی نافرمانی کر بیٹھتا اور یہ کوئی بائید ازکیات چیز نہیں کہ مسلمان کو مومن کو اللہ دی نافرمانی نہ ہو انسان ہے کسی وقت بھی بھول سکتا ہے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک پہاڑ دے دامن ادھر بیٹھا ہوں، ان قریب اے پہاڑ میرے اتنے گر جائے گا اور میں یہ جا میرا نام و نشان نہیں جائے گا دے مقابلے اندر ایک کافر بڑے تو بڑا گناہ کر کے بھی فرمایا ان صرف ایناک احساس ہوندا ہے جس طرح چہرے تے مچھی بیٹھ جائے تے این کو اس طرح ہتھ نال اڑا دیندا ہے اڑا دیندا ہے تو زیادہ اونوں اپنے بڑے تو بڑے گناہ دا بھی احساس دا اگر غلطی ہو جان تو بعد اللہ دی نافرمانی کر بیٹھن تو بعد بندے نو پچھتاوا لگ جائے بندے ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بندہ بڑا ہی خوش بخت اور خوش نصیب ہے کیونکہ شرمندگی کا احساس ہو گا ندامت ہو گی کہ وہ اپنے رب کی طرف چکے گا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی واقعات ایسے موجود ہیں ہدی سب چلا چ ایک شخص آیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر. آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا حابہ بھی موجود ہیں رسوان اللہ علیہ وسلم. تکہ لگا یادہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاؤ لے اوبا جی میں مسلمان ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفتے مبارک طرف بڑھایا حدیث بڑھایا آ اپنا بڑھایا اندر اندرآب ہے آپ نے ہاتھ بڑھایا فنازہ آدھا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا یہ ہن بظاہر ایسی حرکت ہے کہ جن گستاخی کیا جا سکتا ہے بے ادبی سے مقبول کیا جا سکتا ہے آپ نل چٹا اور مزاق یہ سمجھیا جا سکتا ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے علم بردباری اور شفقت نل فرمایا ال او اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے تو خود سب تک مینو کیا تھی کہ اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ میں بیعت کرنا چاہنا میں ہاتھ اگے بڑھایا ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کچ لیا صحابہ کے تیور بدلتے دیکھ لے رسول اللہ کہ انہیں یہ حرکت کیتی ہے ہوں اگر یہ زبان چ کوئی ایک بھی ایسا کلوا نکلے تو ابھی یہ کریں یہ اج دیا عدالتوں نے نا پیغمبر نو کچھ بھی کہہ دے چس تو مفت نہیں ہونی وہ پیغمبر کے ووجو کا پانی زمین سے نہیں گرن دینے سر مستل پانی وہ سمے رسالت کے پروانے بیٹھے ہوں سر پانی کا ایک ایک قطرہ ان واسطے موتی اور لا جواہر تو زیادہ قیمتی ہوں دا تھی جن کو قطرہ مل جاتا اپنے چہرے سے مل رہا ہے اپنے جسم سے مل رہا ہے کہ ہوں اللہ نے اس جسم سے جہنم دیا اگ حرام کر دینی انہوں دیا نظر دیکھ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا فرمایا صبر تو کم لینا بھائی کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں پوچھا کہ تو تدے یہ آ کے کیا اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں بحث کرنا چاہتا میں ہاتھ اگے کیتا ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لگا اے محمد صلی اللہ صلاحیت اجے ایمان نہیں لیا اس واسطے بار بار نرم لے میں آیا تو اسی ارادے نال سن کہ بیعت کر کے مسلمان ہو جا لیکن میرا خیال ہے کہ میں پہلے آپ گل بات ذرا کچھ کھول لوا تاکہ اباؤ نہ رہے فرمایا کل مہا با کپور دس پھر تہنا چاہ رہے جی میں اپنی اگر سابقہ زندگی سے نظر دوڑانا تو اے گناہ نظر آ رہے اللہ این اللہ دیا میں فرمانی نظر آدیا نے اگر اوہ میں بیان کر لگاں سے ایک مدت چاہیے کہ میں کی, کی کچھ کیتا ہے اگر تے او گناہ میرے معاف ہو سکتے نہیں تے میں تو ہڈی بیعت کر کے مسلمان ہونا تے جے گناہ معاف نہیں ہونے تے پھر میں مسلمان ہونوا سے تیار نہیں بات بڑی صحیح نہیں کی تھی آپ نے فرمایا اسلام تے نام ہی اس باقنا ہے کہ گوزے تو پہلے جو کچھ ہو چکا ہوئے بندے کو اللہ سارا مٹا دیتا اسلام یہ تو, تو پہلے جو کچھ بھی لیا مسلمان ہو چکا ہوئے جس سچے دلنا اللہ کے آ کے چک جانا ہے اللہ کا متی اور پرما بردار بننے کا کر دینا ہے یہ دنوں ماں کان قبل ہو پہلیاں سارا گلتی اللہ میں چاہتے رکھتے انچ حوصلہ ہوا کہنے لگا چاہیے فرمایا ہاں پھر بھی اجے ہاتھ نہیں اگیں بٹھایا کہان لگا جی ٹھیک ہے ایک گناہ ایسا ہے جہاں مینو نہ رات چین لین دین دن آرام آدھا اگر وہ بھی معاف ہو جائے تو پھر میں اسلام قبول کرنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او گناہ کی <سؤال> ہے لگا میں اپنے قبیلے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ستر بچیاں زندہ تر گور پی ہوئی بڑا کا چکا خون سے ایک, ایک مواف نہیں ہونا تھی ایک جان اللہ نے اندر فرمایا من کاتا دیتا قتل کائنات اور پوری دنیا دے سارے ختم کر کے سارے انسان فکا سا جمی آ جن جان دی حفاظت کی ایک جان بچایا انہوں نے گویا ساری دنیا دے انسانوں کی حفاظت کرنے اینی عظمت ہے انسان کی اللہ نے ہاں. کیونکہ یہ مخلوق اللہ نو بہت پیاری ہے یہ اللہ کی ساری تخلیق چاہکار ہے انسان بچرتے کہ اے اپنی انسانیت نو قائم رکھیے انسانیت دے متعدے تے نم تاغ نہ بن جائیے قیامت دے دن ایسا معصوم بچیاں جنہوں زندہ درگور کر دیا گیا اللہ فرماند نے ابھی ایک پاس انہوں نے کھڑیاں کر لماں گے ایک پاسے انہوں نے کاتلوں کھڑے کر لوا گے اور پھر گے بے ای و بے ای اے لت یہ درند ماسواں کا کی گنا سی تسی زندہ پکڑ پکڑ کے زمین اندر دبا دے, دے یہاں یہ چیخا مٹی پا پا کے تصویر بند کر دے رہے کہ میں ستر بچیاں اپنے قبیلے دیا زندہ درگوڑ کی ہوئی نے میرا یہ گناہ بھی ماف ہو جائے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تسلی دیتی فرمایا اگر واقعی اللہ کا فرما بردار ہو جائے اللہ کا متی بن جائے کہ اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دے پھر بولیا کہ ایک بچی جہی میری اپنی بچی سی وہ زندہ در گور کر دیں دا داقعہ میری کدی نہیں بولتا فرمایا او کی ہوں وہ او اپنا واقعہ سنا رہا کہن لگا میں ایک دفعہ سفر تے جا رہا تھا اور اس او زمانے دے سفر بڑے لمبے لمبے ہوں سن سواریاں اینا تیز رفتار نہیں سن جنگی سہولت اچھ اللہ نے سامنے دیتی ہوئی سال ہر سال سفر جاری رے سر یہاں سہولتوں دے بارے اندر بھی اللہ نے پوچھنا ہے قیامت ابھی آرام طلب ہوں چلے جا رہے ہیں جنیاں سہولت میسر نے ماشاءاللہ چاہیے تو یہ سی نا کہ جس طرح اللہ اندر اضافہ فرما رہے ہیں سانو آرام مہیا کر رہے ہیں ابھی این ہی وہ شکر گزار زیادہ بن جاندے لیکن معاملہ اللہ دی زیارت کسے مسلمان نصیب بھی فتح بکا تو بعد چار پانچ گنٹیاں تو بعد اندر بندہ بیٹھا ہو بعض اوقات یقین ہی نہیں آ کہ میں زہروں سے اپنے گھر بیٹھا تھا تو مگر بیت اللہ اندر پڑھ رہا یہ کی ہو گیا اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے نا سفر تے جا رہا سمے میرے گھر ولادت ہون والی تھی میں نکلدا ہوا بیوی میں یہ تاکیب کی کہ دیکھ میں سفر تے جا رہا پتہ نہیں کدوں واپسی ہوے میرے باند جے تے بیٹا پیدا ہوا تو وہی تربیت اندر وہی تعلیم اندر وہی پرورش اندر کسی قسم کی قسر باقی نہ چڑی جی بچی پیدا ہوئی تیرے ہاں تے پھر میں واپس آ کے یہ نہ سنا کہ وہ اجے تک زندہ ہے ٹھکانے لگا دے یہ خود بیان کر رہے ایک, ایک حدیث اندر بے شباہ سارے واسطے سبق موجود ہے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ وہ خود اپنے ضمیر کو مجبور ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوا ہے کوئی پکڑ کے نہیں لیا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ایجنسی نے اس ظلم دیکھا سنیا نہیں خود آیا ہے اور اپنی کہانی آپ بیان کر رہا اللہ بھی رحمت ہو گئی نا کہ وہ اپنے یہ گناہ بیان کر کر کے سارا دی مافی اللہ کو لے لی اپنے رب گیاں اللہ میں اللہ میں بیٹھا میم معاف کردی اکلیا بیٹھ کے تنہائی اندر اپنے گنا یاد کر کر کے اللہ دے آزاد کا تصور ذہن اندر لیا کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھی دے سر جانا پانی ایک آنسو ساری کسی اک ٹپک جائے نا اپنے گناہ یاد کر کے اللہ دے عذاب کا تصور دہن ان لیا کے فرمایا اس اکھ سے اللہ نے جہنم دا بھی حرام کر دے, اور قیامت دے دن ایک ہور بہت بڑا انعام مل جانا ہے ایسے بندے نی اک چو اللہ دے ڈر اور خوف کی وجہ کوئی آنسو ٹپک وہ انعام کی ملنا ہے اللہ فرمایا رسول مقبول صلاحی قیامت کا دن ہوے گا صدعتن فی یوم لا زلہ اللہ زلہ. او اس دن نہ کوئی درخت ہونا ہے نہ کوئی مکان نہ کوئی پہاڑ کسی چیز کی کوئی اوٹ نہیں ملنی کسی نو کہ وہ تلے کھڑا ہو جائے او دے قریب آ کے کھڑا ہو جائے وہ سہارا لے لو گرمی انتہائی شدید اور سہارے والی کوئی چیز ہی نہیں موجود ہوئے فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم دے خوش نصیب ایسے ہونگے جنہوں اللہ نے اس دن عرش کا سایہ دینا ہے اپنے ارش کا جل شاہ وہ کھڑے ہونگے میدان ان کا نام لے لے کے پکارا جائے گا کہ تھی اس گرمی اندر کیوں کھڑے ہو آؤ میرے ارس کے سائے تلے آ جاؤ گرمی کا موسم ہوتے سفر اندر ہو کوئی سائے تلے بلا لو آواز دے کہ اتنے آ جاؤ تو اس ویلے کنک سکون ملتا ہے کندار ہوتا ہے محشر اندر قیامت دے دن اللہ نے جنوب پکار لیا بلا لیا جنوب آواز دے دی کی, وہ بھی کنی کی عزت ہوئی اللہ فی یوم لا آتم الا ضلع فرمایا سب قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے عرصے سہایت نے بلا لینے قیامت دے کون ہیں وہ کیا بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لینے والے امیر کبیر لوگ ہوں گے بڑے نرم و نازک انہوں نے دپ برداشت نہیں کی تھی تکلیف اٹھائی نہیں ہوتی اس واسطے اللہ کا لحاظ کرے گا کہ کسے خاص ملک دے باشندے ہوں نہیں. کسے خاص خاندان نل تعلق ہوگا ایسی کوئی بات نہیں کون نے وہ خوش نظیر سن لو اختسار سب تو پہلے نمبر سے فرمایا عادل اور انصاف کرن والا حاکم جن نے اپنی ریال عدل اور انصاف کیا حقوق پورے کرن کی اپنی طرف کو کوشش کی اس منسک اس حاکم ہاکم اللہ بلا گے کہ تو میری مخلوق نل اچھا سلوک کر دا رہے ہیں کہ میں تے اچھا سلوک کرن واسطے بہت ہی زیادہ آل ہاں تو کیوں گرمی اندر کھڑائیں آم میرے عرصتے سائے سے لے آج کہ جے مخلوقنا اللہ بھی مخلوقنا برا سلوک کی تا ہوگے گا پھر وہ بھی کی ہوئے گی وہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بل یسنین فتب زبہا بغیر سکین ان او کبا قال صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ماتاہت دو آدمی ہون وہ دو آدمیاں کا ہاکم ہونے اور لنصاف نہ کیتا ہوئے، ظلم اور ہویادتی روا رکھی ہونا حقوق ختم کرتا رہا ہوگی فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح تڑپ رہا ہوا جس طرح جانوروں بغیر چھری زبہ کریے جی وہ دی جان نہیں نکلتی دو آدمیا کا ہاکم جات دو نہیں چار نہیں سو نہیں ہزار نہیں لکھ نہیں کروڑوں انسان ہو جان نکلے گی یا انہوں کو چین پڑے گا اس دن یہ سارے حکمران سب کے روپ یاد ہی یہ کرقین ہی نہیں ایمان ہی نہیں کہ یہ وقت ہو رہا ہے ورنہ وہ ایسے ایسے ظلم اور زیادتی کراکم عادل اور منصرف کل بلا جائے گا کہ تیرے ارس دس آئے تسرے نمبر پہ فرمایا مسجد اندر ہی اٹکیا ہوا ہے کہ میں کدو اللہ دے گھر اندر پہنچاں گا کدو مسجد اندر جاں آنگا, آوے گا کدو بلاوا آئے گا کدو اذان آئے گا ہر ویل یہی سوچ رہا ہے اللہ یہ کدرو کیمت یہ دین کہ کیا متدے بلا لیا جائے گا کہ تین میرے گھر محبت اور پیار تھی تو کیوں نے دو ایسے مسلمان جہ دوسرے نل محبت کرتے ہیں صرف اللہ دی رضا واسطے کوئی دنیاوی غرض نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی ہو لالت نہیں ایک دوسرے دے بارے اندر اے ہی سوچ دے نہیں کہ اے اللہ دا نیک بندہ ہے یہ اللہ دا فرما بردار بندہ ہے اگر میں اے دے کول بیٹھا گا اے دے نال محبت کران گا تو اللہ راضی ہوگی گا ایک دوسرے دے بارے اندر سوچ رہا ہے وہ دے بارے اندر سوچ رہا ہے فرمایا اے اس محبت قیمت ارش درایا ہو رہا. چوتھے نمبر پہ فرمایا فی عبادت لاہ ایسا نوجوان جدی جی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزری جس ویلے جسم اندر طاقت سی قوت سی قوت دے سارے رستے کھلے سن پھر اللہ دے ڈر اور خوف دی وجہ نال اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت اندر کھپا قیمت عرش دا سایہ بن جائے پنجرے نمبر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل دعات ہو امرأت ذاق حقب وجمال فقال انی اخاف اللہ کسے مرد نو کوئی حسین و جمیل عورت برائی دی دعوت دے یا کسے عورت نو کوئی مرد برائی دی دعوت دے کہ اب جو جواب آ جائے انی اخاف اللہ قیامت دے دن اللہ دے سامنے پیش ہون تو میں نوڈا رہا میں اتب دیا یہ جواب دے کے برائی دعوت کو ٹھکرا دیا چھٹے نمبر اس سبق کا گیا رسول مقبول صلی اللہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ کسی اکلا بیٹھا ہوا ہے جتنے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی یہ آواز سن نہیں رہا اللہ نے معاملہ ہے ذکر اللہ اپنے رب کا تو سبر لیا ہے کہ میرے اللہ نے میم پیدا کیتا ہے میم بنایا ہے میم کی, کی کچھ دیتا ہے کہ میں آخر وہ سامنے حاضر ہونا ہے میں وہاں با اندر پیش ہونا ہے اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے دا حساب دینا ہے یہ سوچ سوچ کے اللہ زلے یا اللہ دیکھ رہا اور سن رہا ہے تو یا یہ بندہ بیٹھا ہوا کوئی تیسری ذات سن نہیں رہی دیکھ نہیں رہی اللہ دت تصور ذہن اندر لیا کے اپنے گناہ یاد کر کر کے ففاظت فرمایا نا فرمایا یہ اکی چاد ہے قیامت دن ان آنسو دی قیمت ارشدت آیا بچائیں اور سترے نمبر سے فرمایا وارا چول و شماله ما تن او وسلم میرا او سد کاجے ہس نال جو کچھ دے رہا او دے اپنے کھبے ہاتھ نت نہیں لگا کہ جیب کی دے رہا ہے نمائش نہیں کرتا دکھلاوے اور ریاکاری تو بچ ہے اچھا چھپا کے دیا ہے کہ اپنے دوسرے ہچ نت نہیں چلن دیتا کہ کی دے دیتا کیونکہ راضی اللہ نو کرنا ہے تے اپنے رب ست خوش قسمت بیان پروائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں اللہ نے ارش کر سایا ہے بات ساری چل رہی تھی کہ او آدمی کہہ رہے کہ میں اپنی جیڑی بچی زندہ در درگور کی تھی وہ مینو واقعہ بھول ہی نہیں وہ بیان کر رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتم کی ذکر لگ گئی ہے آخرت تو ڈر گیا ہے آم بندے دن کا خوف دل اندر پیدا ہو گیا میں چلا گیا سفر سے کافی مدت تو بعد جس ویلے میں, میں واپس لوٹ رہا تھا اے عرب اندر ایک رواج چلا آ رہا تھی مدت تو کہ جنہوں کوئی مسافر واپس کار اونچن لگ دا تھی تھی وہ قبل از وقت اطلاع کار پیش دا کہ میں کل پرسوں ترسوں میں واپس آ رہا پہنچ گیا اس عادت نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھ عادت نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھ کے جاری رکھتی آپ بھی جس ویلے جہاد واسطے یا کسی اور سفر تشریف لے جاندے؟ تے سارے پہنچن تو پہلے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دے کہ تو مدینے اندر جا کے اعلان کر دے کہ مجاہدین کل پہنچ رہے ہیں پرسوں آ رہے نے شام نو آ رہے نے صبح نو آ رہے نے اعلان ہو جانا باقاعدہ گھر والوں خوشی ہوں گی انہوں کا استقبال کرنے انہیں پہنچن تو پہلے وہ تیاری کر لیں وہ شخص دس رہا ہے کہ میں جس رہے واپس سفر تو آ رہا تھا میں کار اختلاف بھیج تھی پہنچنے کو پہلے سنا چی میں کار آ گیا آ کے میں ادھر ادھر دیکھا نے کوئی بچہ یا بچی نظر نہیں آئی میں سمجھ گیا کہ میری وسیحت سے عمل ہو چکا ہے بچی ہوئی ہوگی اے انہوں ٹھکانے لگا دیتا ہونے کا ایک دن گزریا دوسرا دن تیسرا دن آخر بیوی نے میں نے ایک دن اچھے موڈ اندر دیکھ کے کیا کہ میں اگر ایک گل کرا تے او من لو یہ اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں کہن لگا میں اپنی بیوی نو کیا ہاں تو تس کی گل ہے میں اگر تیری ایک اخواہ تو بیان کرنا چاہ نہیں پوری کر سکیا تو ضرور کہن لگی کہ تے جان تو بعد اللہ نے مینو بیٹی دیتی تھی تے میں ماں ہوں میرا حوصلہ نہیں پیا کہ میں ان کو کچھ انچا یا ان کوئی ایسا سلوک میں ان حفاظت رہا رکھا ہوا ہے وہ بڑے اچھے طریقے نال دیکھ بھال کی ہمسایاں دے گھر چھپائی ہوئی ہے جی تھی وعدہ کرو کہ ان کو کچھ نہیں کرو کہ میں ان کو کار لیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یہ آسو چل رہے ہیں اپنا یہ واقعہ بیان لگا میں بیوی واضح کر لیا کہ توں لایا میں کچھ نہیں کہ میری بیوی گئی ہمسایا کروں وہ بچی چھوٹی جی معصوم خوبصورت لے کے آ گئی وہ گھر آئی میں بھی دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ بچی بڑی خوبصورت ہے معصوم ہے دو چار دن وعدے دا پاس کر کردیا ہو اس طرح گزر گئے اخیر میری وہ جہالت والی رگ پڑ پٹھی میں اللہ ہے جس ویل چو کسی یہ اطلاع ملتی نا کہ بچی پیدا ہوئی ہے رنگ سیا ہو دے چہرے تے ہوائیں اٹھ ایک کہ یہ گولہ میرے گھر نہ دے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اجے تک زندہ ہے موجود کی سوچ د کہ میں ان جلدی تو جلدی زمین سے دفن کر دیا یا زلیل اور رسوا بن کے لوگوں نے برداشت تھا. لگا او میری جہالت والی رگ پھڑکی میں بی بی نو کیا کہ بچی نو ذرا تیار کر دے میں سیر کراؤ واسطے لے جانا بیوی بی بی بڑی خوش ہوئی انہیں بچی نہلا دلا کے صاف ستھرا لباس پہنا میں بچی نو لے کے ن آبادی تو ذرا باہر نکلیا ذرا دور جا کے گلا کھودنا شروع کر دور دوڑ دوڑ آئیے دور کہنا بیٹا کچھ نہیں تھی جس ویلے وہ گلا اینک بن گیا جیسے اندر وہ بچی سما سکتی تھی پوری ہو سکتی تھی میں آواز دتی وہ او دوڑتی ہوئی محبت نل پیار نل میرے کول آئی میں بازو تو پکڑ کے اندر اس گڑے اندر گراؤ کی کوشش کی اور وہ میرے نال چمٹ گئی میں وہ ہاتھ چھڑا رہا اور چیخوں مار رہی اور کہہ رہی ابو میرا کی گناہ ہے ابو میں کی غلطی کیتی کی ابو میرے اتنے کیوں سٹن لگے مگر میں وہی ایک نہ سنی ہاتھ چھڑا کے اس گڑے اندر وہ گرا اور وہ چیخ دی رہی چلوں کی رہی میں وہ مٹی پا دا رہا حتی کہ وہ دیں چیخیں ختم ہو گئی ہیں دی زندگی دیں ختم ہو گئی یہ اپنا واقعہ خود بیان کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہہ رہے ہیں اے گناہ بھی میرا معاف ہو جائے گا کہ پھر میں اسلام قبول کرنا ورنہ میں مسلمان رواز سے تیار ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق مبارک کے بڑھایا فرمایا اے سچے توبہ کر کے اسلام قبول کر میں تین کہ اللہ تیرا یہ معاف کر لے اے اللہ نے خبر پہ جی جی فرمایا کل یا عبادی علا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان میرا نا پیغام پہنچا دیو میرے بندے سنا نے اپنی زندگیاں برباد کر نافرمانیاں کر, کر جنہ نے اپنے آپ میری رحمت تو بہت دور پہنچا دتا ہے میرا ایک پیغام انہوں تک پہنچاؤ کی پیغام دتا ہے لا تک نہ لا کہ اللہ فرماندے میری رحمت کو مایوس نہ ہونا نہ امید نہ ہونا یا پھر اس جنوب جمی اللہ وہ ذات ہے وہ او او طاقت اور قدرت ہے یا پھر اس کہ جمی آف کر دے سارے گنا معاف کر پھر کوئی باقی چڈ دشتے کہ ایسی معافی منن والے بن جائیں اسی اپنے آپحک اور بڑے انقلاب بپا ہونے نے اللہ دہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان نو تین تقسیم کیتا یہ حدیث پہلے دو اشریا بھی سنائی جا چکی ہے پھر تو رہنا میں تاکہ سل اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا رحمت رمضان دے پہلے دن رحمت ہی رحمتہ درمیان والے دس دن جہے نے اللہ یہاں ان بخش فرمان آئے مرت فرمان آئے و آخر اکیس تاریخ کو لے کے آخری اشرا ہے نو دن یا دس دن اج ملے جلے جذبات کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے مشہور ہے کہ جمعے کے دن عید آ جائے تے حکمرانہ سے بوجھ پی جانے اللہ ان سے انجی سا بوجھ پا دے لے. نے دو دفعہ دینا عید بھی پڑھانی ہیں جمع بھی ہیں ہے جمعہ بھی پڑھانا ہے انہ تے نبیسا سے پینا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اج دا جمعہ آخری جمعہ ہے یا ایک جمعہ مزید سانو اللہ نے دینا ہے رمضان اندر یہ وہ علم مندر آخری اشرا اکیسویں روزے تو لے کے جڑے آخری دن نے نا اندر اللہ کی کرتے فرمایا وَا اتکم من النار اللہ جہنم کٹ کٹ کے بندے جنت آزادی جی دیں جہنم تو رہائی دے دین جحساس ہو جی پسند کرتے ہو رہائی دے دین ان ورنہ اللہ کا کوئی کم ایسا رکیا ہوا نہیں جا کر لو لا بے آیا ایک ہو اعلان کروایا فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو کہ میرے رب نی کوئی ضرورت نہیں جی نہیں گے اپنی رحمت لے کے تل آ جائے گا معافی انافی ان ان مقولہ ہے۔ کہ معافی مافی وہلتی ہے جیڑا اپنے گناہ نو تسلیم کر لو اپنا اقبال جرم کر لو من لوگ کہ میرے کو یہ گلتی ہوئی جی وہ گنا رہے اڑے رہے تو پھر معافی کر آؤ اج اپنے رب دے اپنیاں غلطیاں تسلیم کر کریں اللہ سارے کو بہت نافرمانیاں ہو چکی نے پھر اللہ ابھی تیرے احکام دیا بڑی خلاف ورزیاں کر چکے توبا شرطوں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی ہوتا پایا ہوا سڈیا گلتی سنا آیا نہیں ظاہر نہیں قیامت دن اللہ فرما نے فرمیا امل ایسے بھی کئی بندے ہو گئے جنہوں نے احساس ہو گیا کہ میں بہت غلطیاں کر بیٹھا ہوں میرے کو اپنے رب دیا بڑی نفرمانی ہو چکی نے ایسے بندے بھی ہونگے اگر اتنے احساس ہو گیا اے شعور بیدار ہو گیا تے فرمایا اللہ انہوں نے بلان گے اپنی رحمت پردے کا کوئی گناہ بھی کسی دے سامنے اللہ ظاہر نہیں ہوا پردے بلا کے فرما گے یا عبدی سال تک ادا وقت اے بندے تیرے کو اے غلطی ہوئی, تیرے کلو اے ہوئی تو اے گنا تو اے تحتا اے, اے روندہ چلا جائے گا اور تسلیم کرتا چلا جائے گا ہاں اللہ میرے کو فرمانیاں ہوئی رحمت دے پردے اندر چھپا کے بندوں رہا ہوئے اللہ, اللہ بھی پردہ رکھی بندہ جس کوئی غلطی کر کے گناہ کر کے دوست اندر بیٹھ کے وہ دین بیان کر دین یہ ساری آدت ہے نا? اپنا گناہ بیان کرنے اندر فخر محسوس کرتا ہے بندہ اپنے دوستوں اندر بیٹھ کے انہوں بیان کر رہا ہوں جس ویلے آتمان تو اللہ اس ویسے فرما رہے ہوں اے انسان میں رکھا ہوا ہے تو اپنے گنا خود بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں جی میں ہٹا در گنا کوئی چھپا نہیں سکے شرم کر یہ معاملہ تیرا, تیرا تی ہے تو میرا ہے के دوست اندر بیٹھ کے मैं مار رہے ہیں کہ میں, اے بھی کیتا میں اے بھی کیتا بھی کیتا یہ بھی میں یہ آدت آم ہو رہی ہے لابا شاہ اپنے گناہ کا اظہار کرنے اپنی نا پرمانی کا ایلان این آخری دنہ اندر اللہ جہنم تو آزاد کر رہے ہیں اپنے بندے آنے. اللہ سانو بھی ایسے بندے بنا لے جنہوں نے آزاد کر دینے. تو جہنم تو کد دینا جہنم تو نجات دے دینی اور جنگ اندر داخلہ مل جائے اللہ دیہ ہاں کامیابی دا میری یہاں بھی یہ ہے جن جہنم تو نجات مل گئی جنت اندر داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے وہ بلال حبشی کیوں نہ ہوتا الغرور دنیا کی زندگی سے ایک فریب ہے ایک دوکھا ہے ایک سراپ ہے یہ تو سوائے دی کوئی حیثیت اور حقیقت مبارک دیتی بیعت کر کے مسلمان کی کلموں پر حرا اور فرمایا اللہ نے تیرے سہرے گناہ معاف کر دی ساری زندگی گناہ کردہ رہنا بندہ تے رب معاف کرن لگتا ہے ایک لمحے اندر معاف کر دیا رحیم ہے کن کریم ہے وہ رب کن بڑی بدنسیبی ہے کسی شخص دی کہ ایسے رب نو چڑھ کے کسی ہوکرا مارتا پے کسی ہوگا کھانا یامان اے انسان اپنے مہربان رب نڈ کے تر ادھر پھر رہے وہ چیز سے دس جنہیں تینوں دھوکا دیتا ہوا او لوگ زمیر جس وےدار ہو جانا سر بے چین ہو جاتے سن ایک عورت کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب حدیث اندر ہے۔ غریبا تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں مجلس اندر آ کے اپنے ایک گناہ گنا اقرار کر دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آ کے کہنے لگی سال علی حدن یا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے بہت بڑا گناہ میں کر بیٹھیاں اللہ کی ایک ایسی نافرمونی میرے کو ہو گئی ہے میں اگر اسی طرح ہی اس گناہ اندر لچڑی ہوئی مر گئی تو میں اللہ نو کی جواب دیاں گی آئی جلدی سزا دیو تاکہ میں اپنے رب کو پاک صاف ہو کے گناہ بیان کیا کہ میرے کو بدکاری کا ات ہوگا رسور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن کے کہ آپ نے نظر اس طرح چکائی جس طرح آدمی کچھ سوچ رہا ہو تے نے دوسرے لمحے ایک بہت بھی دافتصی کہہ لگی وا انا حبلا ازم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول متبور صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کے نتیجے اندر میرے پیٹ اندر ایک بچہ بھی یہ سن کے تے اپ نے فرمایا تو پھر چلی جا گناہ تیرے کولو ہویا ہے اس بچے دا کوئی قصور نہیں جیڑا تیرے پیٹ اندر اللہ پیدا فرما رہا ہے جس ویلے اینو چلن توڑوڑے گی پھر آ نہ نا نام پوچھیا ہے نہ پتہ پوچھا ہے انہوں واپس گئے بھیج دور غمزدہ کی ہو کے مجلس چوک واپس چلی ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ وقت گزریا چند مہینے گزرے وہ عورت ایک چھوٹا نو نوزائیدہ بچہ اس اپنی گود اندر چکیا ہوا ہے پھر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے خدمت اندر آ کے کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں پہلے بھی حاضر ہوئی سن تک یاد ہوئے میں آ کے کچھ درخواست کیتی تھی آپ نے مجھے واپس کر دیتا تھی اے جے میرا بچہ ہوں تو مجھے سزا دے دیو اللہ دیں یہ چیز کیوں وہ اندر پیدا ہوئی رہی وہ رب سے ایمان سی رب کے بعد یہ سچا سمجھ رہی تھی کہ یہ سزا تلک تھوڑی جی ہے آب دی سزا بڑی سخت اے میرا بچہ جے میم ہوں سے سجا کیوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے نو اجے تیری ضرورت ہے تیری محبت دی تیری شفقت دی تیرے پیار دی دی تیرے دودھ اجے تیری ضرورت ہے اے تیرا محتاج ہے یہ جب کچھ کھان پین لگ پائے گا پھر تو تی آخی چ آنسو نکل آیا واپس چل پی روی ہوئی چلیے کچھ مہینے گزرے سے پھر بچے نو چکیا ہوا ہے وہ ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا دیا ہے پھر آ گیا آ کے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن نہ مجھے واپس بھیجا اے دیکھو میرا بچہ ہن روٹی بھی کھا سکتا ہے اے دا گزارا میرے دکھ تو بغیر بھی ہو سکتا ہے ہن نہ نو واپس بھیجا جی آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ بچے کی پرورش کا کوئی جمعہ لینا بھائی صحابی نے جلدی کی یا رسول اللہ اللہ بچہ میرے سپرد کر دیو میں ذمہ داری قبول کرنا یہ پرورش کی یہ پالک بھی بڑے مسائل نکل ہیں بچا باہر اندر اے تے بغیر نکاح کو احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس طرح پیدا ہوتا دل ٹوٹ گیا او دی تسی عزت نفس نو مجروح کر دلہ جہاں تھی جاب دےو کہ تو اس بچے نو اس طرح کیا بچہ کیتا حاجرین فرمایا یہ مدینہ منورہ دے پلا میدان اندر لے جاؤ تے جا کے زمین اندر گھٹنیاں تک گڑا کھو کے یہاں گڈ لینا یہ کھڑا کر کے مٹی اندر گڈ لینا اس بعد پتھر مار مار کے یہسار کر دتم کرکھی کر ہے اس پہ جس ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھا چہن کرتے جنت نظر آ رہی ہے اصل بات اے موت سے آنی ہے اللہ نے جدو یہ وقت مقرر کی تا انہیں آ کے رہنا یہ کسی غریب دا لحاظ کرنا ہے نہ کسی امیر دا نہ کسی چھوٹے دا نہ کسے بڑے دا ہی جانا ہے ما ولو فی اللہ فرماندے کو بردار دے کہ دیکھنا کسی موت اندر نہ آ جائے اللہ فرماندے نے جد موت نسا بھیجنا ہے کسی چیز نے روک نہیں سکنا انہیں سیدا جا کے اِن نہ مہ سکو یق کو مل وہت دے پرلے پاس جنت نظر آ رہی تھی اور چہرا کھل گیا خوشی او اس میدان دی طرف سارے دے اگے ابھی خوشی ن چل پی لے گئے ہدایت دے مطابق گڑا کھود کے انہوں گیا تو پتھر مارنے شروع کر دے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جسم سے پتھر لگ رہے سن خون کے فوارے چھٹ رہے سن لیکن اصل وہی او آواز نہیں سنی کہ انہیں ہائے وایتا خبر حضرت خالد دبن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ جنہوں نے لقب دیا اللہ کی تلوار وہ بھی موجود انہوں نے ہاتھ اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی آئی انہوں نے وہ ہڈی پکڑ کے وہی مار دیتی وہ خون کا پوارا چھٹیا تو چھٹا یہاں نے کپڑیاں پہ پی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دی او دی دی دی کپڑے, کپڑے دیکھ کے کہ زبان کچھ ایسے الفاظ نکل گئے لوگ گناہ خود دینے سے مصیبت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دس دیا کہ میرے بھائی خالد اپنے ولید نے آج ایس قسم دی کوئی گل کی چگلی نہیں غیبت کی نہیں کیس کی نیت نہ آ کے دستی گل کہ اگر یہ گل غلط ہے اللہ ناپسند ہے تو میرا پائی خالد توبہ کرنا لے اللہ کو سن کے حضرت خالد ولید لیا فرمایا اکول تزا و کزا یا خالد ابن ولید خالد ابن ولید تو اس قسم کی کوئی گل اتنی تھی فکر پی گیا نظر چکائی ہوئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے ایسی عورت کے بارے اندر یہ لفظ بول لینے نے جن ای توبہ کی تھی جن اللہ اور وہ بار بار میرے کل آئی لو, تابت تابت لَو, قسمت علا لَو او صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسی تو اللہ کی قسم وہ دی توبہ اگر اللہ مدینے سارے گناگاروں معاف کرنا چاہے تو توبہ پھر بھی بچ روے تو وہ بارے اندر وہی گل بندہ جس ویسے چک جا رب سامنے پہلی دہلی توبہ دی ندامت اور شرمند اپنے گناہ اللہ کی ہوئی نافرمانی دوسری سر اپنے رب نال سچا وعدہ کرے کہ اللہ یہ کم میں ہم دوبارہ زندگی اندر کدی نہیں کردہ ہوگی اور تیسری شرط یہ ہے کہ سچ مچ اپنے شرمندگی اور ندامت کا احساس لے کے آیا اپنے رب کے سامنے چک گیا کر رہی اس یقین اور ایمان نل کہ میرا رب معاف کر دے وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًا تے پھر زندگی اندر نیک عمل شروع کر دیتے نا تو بچنا شروع کر دیتا اللہ فرمانے نے پتا ایسی ایسی اپنے بندے نلکی سلوک اللَّهُ فرمایا او آیا سامنے اقرار کیتا وعدہ کیتا اور آئندہ زندگی اندر تبدیلی لا آیا اور توبان الاسی اور کر تھی اپنی گنا جگہ لکھوا لیں پیغام آیا اور, دی اللہ طرفوں اور پیغام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے آیا ہوا ہے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے انہاں بندیاں یہ خبر دے دوں انہوں یہ پیغام پہنچا دیو دے اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھے نے میرے نافرمانیاں کر کر کے بہت دور جا چکے نے کی پیغام دے دیو لا دک رحمت اللہ, اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوا جی امید نہ ہوا جیب ان اللہ یغفر اللہ نو سارے گناہ معاف کر دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہو جب معاف کر دیں تو سارے ہی معاف کر دے رحیم کیونکہ اللہ مسجد تو نکل تو پہنے پہنے پہنے سانے سارے اپنی رحمتر فرمائے جو کچھ اب بیٹھے وہ سامنے ندامت اور شرمندگی ہے ابھی تیریاں بڑیا نا قربانی کر چکے ہیں اللہ اب سچے دل نا کرنے کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کراضگی ہو جا پسند نہ ہو جا تیرے حبیب پسند نہ اللہ ابھی تیرے واعدہ کرنے کہ آئندہ اچھے کام نیک کام کرنے کی کوشش کرانے تحفی کتا رمضان آخری اچھا رمضان دا جمعہ دا دن موقع اینا عظیم الشان ہے کہ پتہ نہیں زندگی اندر سرا کا موقع ملے یا نہ ملے بنے یا نہ بنے یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں بڑی تیزی ایام معدودات اللہ نے خود فرمایا ہے کہ گنے ہوئے دن جے یہاں تو فائدہ اٹھا لینا اللہ تاہن بھی محروم نہ رکھیں سا دامن بھی اپنی رحمت نہ پڑ دیں صدت الفطر یا زکات الفطر دو نام نے یہ صدقت الفطر یا زکات الفطر یعنی معمولی جیا وہ واسطے اللہ کی راہ اندر مال خرچ کر دئیے غلہ دے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ محنت بھی کرے سوا پورا نہ ملے سدقت الفطر ادا کر دین او غلطیاں دینکیاں زبان تو کسی نے روزے نو داغ دار کر دیا ہوں سدقت الفطر کی ادائیگی اللہ وہ سارے دال صاف کر کے روزے کا پورا ہی عجب دے دے گا پورا ہی سوا دے, دے گا دی مقدار اس دے مطابق مطابق ایک محتاط اندازے دے مطابق پندرہ روپے فی کس ہے یہ سدقت الفطر ہر چھوٹے بڑے مسلمان سے روزے رکھے ہوں یا معصوم بچہ ہو یا بیماری کی وجہ روزے نہ رکھ سکیا ہوگی گھر ہر فرد سے اللہ نے یہ فرض اور عید پڑھن تو پہلے پہلے ادا کر دیتا دے فرمایا پھر سے یہ صدقہ الفطر ہے اگر عید دی نماز پڑھ لئی تے پھر دیتا تے عام صدقہ بن جائے گا او وہ فائدہ نہیں پہنچے تو او دے واسطے بھی سانو کوسا رہنا چاہیے ان شاء اللہ عظیم نماز عید الفطر آریا گراؤنڈ اندر, ست بجے کھڑی ہو بشر سے زندگی وقت. دی نماز اندر ہر مسلمان نو. حتیٰ کہ ایسی خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوں بھی حکم دیتا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھی بھی آؤ نماز جس ویسے پڑھن لگا گے ایک پاسے بیٹھ جانا جس وی دعا کرن لگا گے تو فرمایا ساری دعا تھی بھی شامل ہو جانا اس ویل اللہ کی رحمت برف بھی ہوتی تو عید ساڑھے سات بجے انشاءاللہ شاء